بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی وہ جلاتا ہے اور وہی وہ مارتا ہے وہی وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں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 کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ